میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چین کے ناظرین سلسلہ مدنی مذاکرے کی مدنی مہک میں ہم حاضر ہیں اور الحمد للہ آج شب عشورہ ہے اور امیر علیہ سنت کے جو مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہوا تو کئی ایک موضوعات پر چونکہ اس پہ گفتگو ہوتی ہے تو ابھی اس اسی حوالے سے مزید اس کی برکتیں لوٹنے کے لیے ہم آج یہ سلسلہ کرتے ہیں اور اس میں آپ کی کالز بھی لی جاتی ہیں اور جو دوران مدنی مذاکرہ آپ نے بھی اس کے متعلق کچھ باتیں نوٹ کی ہوں یا آپ کے ذہن میں کوئی سوال بنتا ہو تو آپ بھی ضرور اس میں شامل ہو سکتے ہیں مدنی مذاکرے کے اس سلسلے میں جو آپ اپنا تاثرات ہیں وہ بھی اس نمبر پر جو ہے وہ آپ اپنا ریکارڈ کرا سکتے ہیں آج جو گفتگو ہوئی اس میں شروع میں ایک سوال ہوا ظلم نام رکھ سکتے ہیں تو ذہن میں ایک بات آئی تھی کہ اس کا خیر وہ اجازت تو فرما دیا تھا کہ رکھ سکتے ہیں لیکن دعوت اسلامی کا اس میں الحمدللہ جو کردار ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں جس جس معاملے میں ضرورت محسوس ہوتی ہے تو دعوت اسلامی کے چونکہ ایک سو تین چار شعبہ جات بنے تو ایک شعبہ المدینہ تو بھی قائم ہوا اور نام رکھنے کے احکام ایک کتاب ہی شائع کر دی کہ جس میں اور مزید نام رکھنے کے متعلق رہنمائی بھی ملے اور اس میں بھی جو مطالعہ میں نے کیا ہے تو محسوس ہوا کہ اس میں بھی کچھ نہ کچھ اس انداز کو بھی شامل کیا جاتا ہے کہ جس میں امیرہ سنت دامت برقاتم عالیہ جو ذہن دیتے ہیں تو وہ ہمارے شعبے کے ذریعے تحریری شکل میں بھی ملتا ہے تو اگر کچھ اس موضوع پر بھی کچھ گفتگو ہو جائے ہمارا ایک شعبہ ہے المدینت العلمیا اور نام رکھنے کے حوالے سے الحمدللہ رب العالمین وسلاۃ وسلام علیہ المرسلین اب ہے یہ کہ کلچر ایسا بن گیا ہے کہ نیا نام چاہیے انوکھا نام چاہیے اور نارملی اگر جیسے مجھے واسطہ جتنا مجھے پڑھا ہے واسطہ کے بعض اوقات نام کے لیے رابطہ کرتے ہیں تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ کئی سے واقعات ہوئے ہیں کہ اسلام بھائیوں نے نام بھیجے ہیں ان میں سے کوئی ایک نام آپ بتا دے تو ہم رکھ لیں دی خود میرے ساتھ چند مرتبہ بہت ہوا ہے ہوتا رہتا ہے باز اوقات اچھا میں ان کو پوچھتا ہوں کہ اس نام کا مطلب کیا ہے مطلب نام بھیجنے والے کو بھی نہیں پتا ہوتا تو ایک تو یہ کہ معنی میننگ جس کا میں کہوں گا کہ معلوم کرنا بہت ضروری ہے جیسے یہ بھی دیکھا نا ذن رین یہ بھی پوچھا گیا نا کہ یہ اچھا جس نے پوچھا اس کو شاید یہ تو پتا ہو کہ ظنو رین عزرت عثمان غنی ابدی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب کے طور پر لیکن یہ ضروری نہیں کہ اس کو یہ پتا ہو کہ جنورین کا مطلب کیا ہوتا ہے تو عموماً ہمارے یہاں ایک انوکھا ایک اچھوتا ایک نیا نام رکھنے کا رجحان تو ہے اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ جو نام ہم رکھنے جا رہے ہیں اپنے یہاں بچوں کا یا بچیوں کا اس کا معنی ضرور معلوم کریں میننگ کہ اس کا میننگ کیا ہے اور اس کے مطابق پھر آپ نام رکھیں ظاہر ہے اس میں جس کتاب کا آپ نے بھی حوالہ دیا اگر اس کے شروع میں ہی پڑھ لیا جائے تو نام رکھنے کے حوالے سے اس میں ٹھیک ٹھاک ہمارے پاس انسٹرکشن موجود ہیں کیونکہ نام یہ تو تم... اتنی خوبصورت بات ہے کہ قیامت کے روز ہم کو ہمارے نام سے پکارا جائے گا نا قیامت کے روز ہم کو ہمارے نام سے پکارا جائے گا ہمارا نام کیا ہے کس نام سے پکارا جائے یعنی جب دنیا کی دنیا کی سے نکل کر جیسے ہم تو مسلمان ہیں نا ہمیں تو آخرت کے بارے میں غور کرنا ہی کرنا ہے تو ہمیں آخرت میں جب مطلب ہمیں جب نام سے پکارا جائے وہ ہمارا نام کیا والد کے کی حقوق, کی حقوق میں سے یہ بہن کہ اس کا نام, نام اچھا رکھا. رکھے قیامت کے نام سے پکارا جائے گا اب وہ نام کیا تو اس لیے اسپیشلی والدین سے میری ریکویسٹ ہے کہ پھپھی نام رکھے تو پھپا نام رکھے تو بہن نام رکھے تو فلاں نام رکھے یا بہنیں نام رکھیں نام میں یہ نہیں کہ یہ نام نہ رکھیں نہ وہ نام نہ رکھیں نام وہ رکھیں کہ جب قیامت کے دن پکارا جائے تو لگے کہ یہ نام اچھا نام ہے نا اللہ کے نیک بندوں کا نام ہے اور بزرگوں سے نسبت والا نام ہے اچھا اس نام کو اللہ تعالیٰ نے پسند کیا ہو جیسے عبدالرحمان نام اللہ, اللہ کو پسند ہے عبداللہ نام یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اس طرح نام ہے جو اللہ کو پسند ہے پھر جو نام اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کا پسند فرمایا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کتنا پیارا نام ہے اور احمد یہ تو قرآن کے اندر ہے اسمہ احمد تو قرآن پاک میں ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی جو بشارت دی جو قرآن نے جس کو بیان کیا اس میں سرکار کا جو نام بیان ہوا وہ احمد نام بیان ہوا تو یہ بڑے خوبصورت نام ہے اس کے علاوہ اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ ولیہ وسلم کے کئی نامے مبارک ہیں تو ان نام میں پاک کو لیا جائے قرآن کریم سے اگر لینا ہے تو کئی انبیاء کرام کے نام ہے اور کئی بزرگین کے نام ہے صحابہ کرام کے نام ہے یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے وہ نام سنا اور آپ نے اس نام کو باقی رکھا اس نام کو پسند فرمایا پسند فرمایا باقی رکھا یہ سب چیزیں ہمارے ساتھ موجود ہیں ورنہ خود سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نام تبدیل فرما دیا کرتے تھے نام تبدیل کرنے کے بھی واقعات ہیں دیکھئے مسلمان ہمیں اس بات پہ غور کرنا چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کوئی نام بیان ہوا اور آپ نے اس نام کو پسند نہیں فرمایا اس کا نام بدل دیا اس میں کافی آپ نے اس میں سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم کے ارشادات بھی ملتے ہیں کہ یہ نام یہ تو اس کا نام یوں ہونا چاہیے نام یہ تو اس کا نام یوں ہونا چاہیے تو پتہ چلا نام کا ایک اپنا ایک مطلب نام خود ایک ٹاپک ہے نیم خود ایک ٹاپک ہے نام تو اس پر مق... الحمد للہ مقتو مدینہ نے جو, جو کتاب شائع کی ہے وہ نام کے احکام نام, نام رکھنے, رکھنے کے احکام تو یہ کتاب تو میں تو سمجھ ہر گھر میں ہونی چاہیے کہ میں مفتی صاحب کی کیونکہ یہ موضوع کئی مرتبہ ہے مدنی مذاکر مفتی صاحب آپ کے دارالفطل سنت میں تو کچھ تجربات بھی آپ شیئر کرتے کہ یہ واقعی اس معاملے میں بھی کیسا جیب و غریبان بحر شریعت میں یہ ارشاد فرمایا کہ قرآن و سنت میں وارد نام رکھے اور دوسرا وہ نام رکھے جو مسلمانوں میں معروف ہو یعنی مشہور ہو مسلمانوں میں وہ نام رکھا جاتا ہو جیسے ہمارے ہاں یہ رواج جو ہے کہ بس ایک یونیک نیم ہونا چاہیے وہ نام کہ جو دوسرے نے نہ رکھا ہو چاہے وہ کیسا ہی بن جائے اب ایسے ایسے عجیب و غریب قسم کے نام ابلیچ تو خناس تو فلاں تو فلاں یہ نام رکھے گئے باقاعدہ اس طرح کے وہ بس یہی کہ بس ایسا نام رکھنا ہے جو دوسرے نے نہ رکھا ہو اب پتہ نہیں اس کا معنی ان کو معلوم بھی نہیں معلوم کس طرح کے نام رکھ لیتے ہیں تو یہ بارش رفت میں لکھا کہ ایسا نام رکھنا کہ جو مسلمانوں کے درمیان مشہور نہیں ہے ایسا نام یہ ناپسندیدہ ہے کہ ایسا نام نہیں رکھنا چاہیے نام وہ رکھنا چاہیے کہ جو مسلمانوں میں معروف و مشہور ہو موسم ماحول کے ساتھ سے محرم الحرام ہے اگر کسی بچے کی ولادت ہوتی ہے بیٹا پیدا ہوتا رکھے حسین نام کتنا پیارا ہے آدمی جیسے اگر نام آدمی بولتا نا خود اپنا یہ جیسا لگا ہے آپ کا نام کیا ہے تو بولنا میرا نام حسین ہے تو بولنے میں بھی ایسا نام ہے مزہ ہے نا یہ میرا نام حسین ہے کرن لگتا ہے حسین نام بھی سن کے ذرا لگتا ہے کہ یہ نام ہے نا بہت پسند ہے نا حسین سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس نام کو پسند اس نام کو رکھا یہ نام سرکار نے رکھا نا کہ اس کا نام حسین رکھو نام تو ہر رکھا گیا تھا نام حلب رکھا گیا تھا اور نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ اس کا نام حسین ہے اچھا یہاں پر کہ آج چکے طلباء کرام بھی موجود ہیں تو ظاہر یہ بھی اے؟ اے؟ اے؟ بھی اچھا کل آپ کے ساتھ ہیں ہم نیچے تھے تو بہرحال اس میں یہ بھی ایک سمجھ میں آتا نا کہ جس طرح مفتی صاحب نے فرمایا تو معاشرے میں اس, اس طرح کے معاملات کو پیش نظر رکھتے ہوئے یعنی ایک علمی طبقے کی بھی ذمہ داری بڑھتی ہے کہ یار کتنی جہالت ہے یعنی اگر ظاہر ہے اگر کوئی بطور امام کہیں نامینیٹ ہوتا ہے یا معاشرے میں بھی اٹھنا بیٹھنا ہے خاندان میں اٹھنا بیٹھنا ہے تو بہرحال یہ ای پورا ایک کام ہے حسن نام رکھے جی حسن کتنا خوب وہ مکتا مجھے بڑا پسند ہے تو حسن کو اٹھا حسن کر کے کتنا خوبصورت ہے الحضرت کے بھائی جان مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کا یہ کلام ہے اس کا مختہ ہے کہ تو حسن کو اٹھا حسن کر کے ہو معل خیر خاطمہ یارب اتنا خوبصورت مختہ یہ حسن حسن حسن حسن بنے تو یہ حسن ہے علی ہے اتنا خوبصورت نام ہے اور اگر بیٹی پیدا ہو تو فاطمہ نام رکھے فاطمہ جنت ہی جہنم سے رکا <سؤال> یعنی اصل معنی اس کا کسی چیز سے روکنے والی میں رکھنا پڑے گا آج آج کرام ساتھ سب ہوتا نہیں जی, یعنی روکنے والی فاطمہ کا معنی تو حدیث پاک کے اندر ہے کہ یہ اس لیے نام رکھا گیا ہے فاطمہ کا فاطمہ کہ یہ خود جو خود بھی جہنم سے روکنے والی اور جو بھی ان سے محبت کرنے والے ہیں ان کو جہنم سے روکنے والی ہمیں محبت ہے ہمیں محبت ہے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ بہت محبت ہے بہت محبت ہے اتنی محبت اتنی محبت, محبت, محبت اتنی محبت ہے بس محبت محبت, محبت, محبت محبت ہے محبت محبت ہے اور پھر زہرا زہرا کلی زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پور یہ بھی مطلب اعلیٰ رحمت اللہ تعالی کی فن شعری ہے کہ لفظ کے ساتھ ساتھ اس کی تفسیر بھی بیان کرتے مدنی مدینے والے زہرا کلی زہرا کا مطلب ہی کلی تو یہ بس حسن ہے کلام ہے مبارک کا تو یوں نام بہت پیارے پیارے نام ہیں اور ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں یہ آپ کو نہیں پتا ہوگا میرے کان میں لگی آئے بھی وہ یہ بار بار کہہ رہے ہیں کول کول کول کول لے لیں لے لیں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مدنی مذاکرے کی مدنی مہکران شرا سے ابھی جو مدنی مذاکرے میں وہ ہوا کہ دسترخوان پہ فراغی کے لیے کر کے بچوں کے لیے تو میرے پاس پانچوں بچے مدنی قافلے میں گئے ہوئے تو میرے پاس میرے بچے ہیں ہی نہیں تو ان کو کل میں کیا کروں کل کے دسترخوان کے لیے کر کے دسترخوان پہ زیادہ کھانا رکھا جائے نے شورہ سے عرض کہ مشورہ دیں کہ کل کے لیے کر کے کھانے پیٹ کے انتظام کروں آپ بھی مدنی کافلے میں سفر کر جاتے بھائی بولا پانچ بچے ہیں مدنی کافلے میں یہ مدنی تو ٹھیک ہے گھر میں کشادگی کروا دیں آپ بھی صاحب اصل میں حدیث میں یوم عشورہ کہ آشورے کے دن جو ہے وہ جس نے اپنے اہل و عیال پر وسعت کی بہت سارے وسعت کا معنی بہت وسیع کھانا کھلانا کھانے کا اسباب مہیا کرنا رزق کے اسباب مہیا کرنا ان چیزیں پہنچا دینا یہ ساری چیزیں انشاءاللہ اس کے اندر داخل ہوں گی یہ نہ ہو تو ضروری ان کا ہونا لازم ضروری ہے اب کر لیں اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے اور رب کریم ہم سب کے دسترخوان میں برکت دے ہم سب کے گھروں میں برکت دے اور ہم سب کو اس دس محرم الحرام کی خوب خوب بہاریں اور برکتیں عطا فرمائیں جی چلائیے سوال کر بھائی ایک موضوع اگرچہ امیر علیہ سنت نے اس کا کلام اتنا نہیں فرمایا وہ تھا کہ میری نیکی کام آ گئی تو امیر السنت ایک جملہ گا کہ تو ایک بڑا بول ہے اب وہ ایک حصا سے امیر علیہ سنت کی کہ جیسے میری نیکی کام آ گئی آئیے عموماً ہمارے ہوتا ہے یار لگے تو کوئی نیکی کام اچھی ہوئی جب تمہیں سنا ہے ہمارے نہیں وہ سوال تو کر لو ناظرین سے منیچن کیا کرتے ہیں بھائی, کر رہے ہیں. تو یہ ہمارے عموماً کہا جاتا ہے نا کہ میں نے تو سنا کئی مرتبہ ہمارے میمنی زبان میں کوئی کو, کو, ہمارے جیوں کوئی پانچ نیکی کام اچھی ہوئی نا یا کوئی ہماری نیکی کا یا میری کوئی نکی کام یا ہم کو بھی وادوں کا جیسے کہ بول دیں گے کہ تجھے جی کوئی نیکی کم اچھی ہوئی یعنی آپ کی کوئی نیکی آپ کے کام آ گئی تو اب آپ نے بولا مگر تربیت جو ہماری ہوئی ہوئی ہے نا وہ تربیت میں ان کی ساری ہے آجزی ہے کہ نیکی ہے کہاں کہ میں مطلب یہ الگ بات ہے کہ بزرگوں کے نسبت کام آ کسی کی دعا کام آ یا ہم یہ کہ ماں جیسے کہے کہ بیٹا تیری کوئی نیکی کام آ تو بیٹا جواب دے ماں مجھے تو لگتا ہے کہ آپ کی دعا کام آ گئی تو ماں کی دعا تو کام آتی ہے نا یعنی وہ جو میں نے پڑھا نا کتاب میں چند دفعہ میں نے شاید شاید تو کیا چند دفعہ بیان کیا کہ ایک نوجوان کی گاڑی کو سب تک حادثہ ہوا حادثہ ات... ایسا ہوا کہ کوئی امید نہیں تھی کہ اس میں سے کوئی زندہ نکلے گا نا لوگوں نے دیکھا تو وہ جو گاڑی چلا تو نوجوان زندہ باہر آ گیا لوگوں کو حیرت گاڑی تباہ ہو گئی اور بالکل گاڑی کا تو کچمبر ہو گیا یہ سلامت سلامتی کے ساتھ نوجوان گاڑی سے باہر تو کسی نے کہا کہ ہمیں بتاؤ ایسا کون سا عمل ہے کہ تو اتنے خطرناک حادثے سے یوں سلامتی کے ساتھ باہر آ گئے تو اس نے کہا کہ اصل میں مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ آج مجھے تنخواہ ملی تھی اور وہ تنخواہ لے جا کر میں نے اپنی ماں کے ہاتھ میں دی تنکھا لے جا کر میں نے اپنی ماں کے ہاتھ میں دی میری ماں خوش ہو گئی اور میری ماں کی یہ میں نے دعا سنی یا اللہ میرے بیٹے کی حفاظت کر تو بس مجھے لگتا ہے کہ میری ماں کی دعا میرے کام آ گئی ہے یہ تو بس چلو ضمن یہ ایک مجھے واقعی آ یاد آ گیا تو چاہیے تو یہ کہ ہم سب کو اپنی ماں کی دعا لینی چاہیے ماں اور باپ دونوں کی دعا لیں اگر آج جیسے کہ میرے طلباء کرام یہاں موجود ہیں تو ایک تعداد ہے ہمارے طلباء کرام کی جو اپنے گھر سے دور ہوتی ہے تو ایسے موقع پر جیسے آشورا ہے بڑی رات ہے شب برات ہے شب میں ہے اور اس طرح کی بڑی راتیں خاص طور پہ جمعہ ہر جمعہ میں تو طلباء کرام کو بالکل اپنے مشورہ دوں گا اور بالخصوص بالعموم تو تمام عاشقانہ صابہ اور ایل بیس سے میں درخواست کروں گا کہ اپنے ماں باپ کو ضرور فون کیا کریں ضرور فون کریں میں ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا نے ملک ساؤتھ افریقہ کے میں سفر میں تھا تو ایک عادت ہو گئی ہے کہ جمعہ کو میں دنیا میں کہیں بھی ہوں میں اپنے گھر پر اما سے اپنے والد صاحب کو فون کر کے کسی میں رابطہ ضرور کرتا ہوں جمعہ مبارک دعا وغیرہ کا تو میرے ساتھ ایک اسلام بھائی تھے آفیز صاحب ہمارے ذمہ دار تھے تو انہوں نے جب یہ دیکھا تو مجھے انہوں نے پوچھا تو میں نے سارا بتایا کہ میرا یہ روٹین ان کو بہت اچھا لگا تو انہوں نے اس ٹائم پہ فون کیا اپنی امی کو وہ پنجاب کے ہمارے اسلام بھائی سفر میں ساتھ تھے انہوں نے اپنی امی کو فون کیا اور یہ سارا انہوں نے مبارک و دعا جمعہ تھا میں کا مبارک باد تو ماں مجھے کینیڈا گیا میری ماں بہت خوش ہوئی ہاں میرے بہت خوش ہوئی اچھا یہ میرے ساتھ سفر میں تھے اگلا جمعہ آیا اگلا جمعہ بھی یہ سفر میں ساتھ تھے تو اگلا جمعہ آیا تو پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ اگلا جمعہ جب میں نے اپنی امی کو فون کیا تو میری ماں مجھے کہہ رہی تھی کہ میں اس وقت تیرے فون ہی کا انتظار کر رہی تھی اچھا اس پر زیادہ ان کو خوشی ہوئی مطلب میری ماں میرے فون کا انتظار کہہ رہے تھے جمعہ تھا تو یہ ہو گیا اچھا میں بات اوقات یہ بھی کرتا ہوں کہ جیسے غروب آفتاب کا وقت ہوتا ہے نا اثر اور غروب آفتاب کا وقت اس وقت بھی کبھی کبھی ذہن بنتا ہے کہ اس ٹائم وہ فون کر لو کہ جمعہ ہے قبولیت دعا کا وقت ہے تو اس وقت دعا کا ایک اپنا ایک اپنی اپنی لالچ ہوتی ہے مگر اس کو کوشش یہی ہوتی ہے کہ غروب آفتاب وہ بھی نہ جاوے نا تو یوں ترکیب ہوتی ہے تو میں آپ سب کو یہ زیمن ارض کر رہا ہوں کہ ہو سکے تو ضرور اپنے ماں باپ کو فون کیا کریں آپ؟, آپ آپ کو موبائل کس کے پاس نہیں ہے اب اللہ وہ دن لا کے کریں کروں گا وہ موبائل نہ ہو مگر وہاں موبائل کس کے پاس نہیں ہے ہاں تو موبائل ہیں کئی موب... سے ترکیب بنا لیں آپ سوال سے بچ کر تو والد والدہ دونوں کو فون کریں اگر دونوں حیات ہیں ایک حیات ہے تو ایک کو فون کریں اگر اللہ نہ کرے دونوں ہی کا انتقال ہو گیا ہے تو دونوں کے لیے خوب کو دھوئے مغفرت کریں اور اس طرح مطلب کہ نیکیہ کمائیں تو جمعہ مبارک اب جیسے کہ آج عشورہ ہے دس محرم الحرام مبارک دن ہے اس مطلب تاریخ ہے اس کی نا شروع سے آ آ یقیناً اس میں یہ ایک افسوسناک واقعہ دس محرم الحرام کا ہے جو واقعہ کربلا امام حسین رضی اللہ, رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت اللہ ان کے پر ان کے درجے اور بلند فرمائے ان کی برکتوں ہمیں مالا مال فرمائے تو فون کر کے دعا لیں ماں باپ سے ٹھیک ہے کریں گے اسی طرح میں ناظرین سے بھی عرض کروں گا مدنی چنل کے تمام ناظرین سے بھی عرض کروں گا کہ آپ بھی لازمی طور پر فون کر کے رابطہ کریں جن کو وسقے جو کر سکتے ہیں وہ ماں باپ سے ملنے چلے جائیں یا گھر میں ہوں تو وقت دیں ماں باپ کے اور اگر اور بھی ہے تو کچھ پھل فروٹ لے کر چلے جائیں اور یوں مطلب ماں کا دل خوش کریں یہ مطلب یہ بھی ایک اسلام کا بڑا خوبصورت ایک خوبصورت. میں تو اس کو یہی مفتی صاحب ہیں مجھے تو یہ اسلام کا بڑا حصن نظر آتا ہے کہ ہمیں یہ بارہ ماہ کے اندر اندر بڑے یہ مبارک لمحات مبارک ایام تو یہ مبارک راتیں ہیں تو کبھی دن بڑے بڑے مبارک ہیں تو راتیں بڑی مبارک ہیں دعائیں کو کبیلیت کی راتیں ہیں تو یہ آتے رہتے ہیں رمضان کا پورا مہینہ الحمدللہ ہمیں نصیب ہوتا ہے عید دو دو عیدیں ہمیں مطلب ملتی ہیں تو یہ ساری چیزیں ملتی ہیں تو یہ بڑا قرب پانے معافی لینے اور اس طرح کی چیزیں کرنے کے بڑے مواقع ملتے رہتے ہیں. چینج بھی ہے یہ ایک نفسیاتی طور پہ چینج ہوتا ہے چینج بھی ہے یہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان مبارک ایام کی جی قدر بھی عطا کرے اور ہمیں اس پہ خوب خوب کیا کمانے کی توفیق عطا فرمائے تو آج کا سوال بدری چین کے ناظرین نوٹ کریں اور یہ بھی یاد رہے کہ ابتدائی بارہ نام یہ جو درست جواب دیتے ہیں ان کو یہاں شامل سلسلہ بھی کیا جاتا ہے اور اس کو میں قرآندازی ہوتی ہے اور جس کا نام نکلے گا تو اس کو دس سو ایک ہزار روپے کا حسینی چیک یہ بھی پیش کیا جائے گا تو آج کا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ لشکر یزید سے نکلنے والے امام حسین علی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانثار کا نام کیا تھا تو یہ جواب آپ نے دینا ہے فون نمبر آپ کے سامنے اسکرین پر ہے تو آپ اس میں شامل کریں تو یہ جو امیر علی سنت کی جو سوچ ہے کہ بڑا بول یعنی نا جب ٹاپک چل رہا تھا کہ لگتا ہے میری کوئی نیکی کام آ گئی تو پھر امیر علیہ سنت نے اس کا حل دیا کہ یہ کہا جائے کہ اللہ کی رحمت کام آ گئی بے شک بے شک تو اللہ کا کرم ہو گیا لیکن یہ سوچ جو ایک دم کلک ہوتی ہے نا کہ مطلب یہ کہ میرا یہ بڑا بول تو نہیں ہے دیکھنا یہ دین اور اسلام کو سمجھنے والوں کو تو یہ بڑی ان کو جیسے جو دین کو سمجھتے ہیں علماء ہیں اور محتاط دین ہے کہ جو اسلام خود ستائش والے ناموں کو پسند نہیں فرماتا جس میں مطلب اپنی تعریف ہو اس کو اسلام اور دین نے اس, میں اس کی پذیرہ ہی نہیں ہے ہمارے دین میں ہمارے اسلام میں خود ستائش والے نام خود اپنی ہی تعریف والے نام تو یہ ایک میسج ہے نا ایک مائنڈ سوت دی جا رہی ہے اسلام و الدین کو جو پڑھتے ہیں سمجھتے ہیں ان کے لیے ایک سوچ ہے کہ اسلام و الدین کتنی پیاری سوچ ہے پھر جنہوں نے تصوف پڑھا ہے بزرگوں کی سیرتیں پڑھی ہیں اور آجیزی ان کے ساری کے جنہوں نے مطلب کہ درس پڑھے ہیں تو ان کو الحمد للہ یہ باتیں ذہن میں آ جاتی ہیں اچھا اب انہوں نے پڑھی ہیں تو ہم پڑھیں ہم مگر ساتھ ساتھ ہم آ کر ان کے ساتھ بیٹھے اب جیسے ہم نے مدی مذاکرہ سنا تو میرے خیال ہے شاید جیسے اگر سنا ہو یہ, یہ مدنی پھول تو کسی کی ذہن میں ہو یا نہ ہو اسے پڑاؤ یا نہ پڑاؤ لیکن آج چند ملٹوں کے اندر مدنی مذاکرے کی برکت سے یہ ذہن تو ڈیلیور ہو گیا نا چارجز ہی کرنی چاہیے انتظاری کرنی چاہیے اور اپنی نیکیوں کے اوپر وہ نہیں کرنا چاہیے تو یہ مدنی مذاکرے کی واقعی مدنی مہک ہے کہ ہمیں آجزی اور ان کے کا بھی درس ملے ہم تک سے بچیں سچی بات ہے گنا سے بچ کے نیکی کی طرف چلے جائیں اس سے کتنی بڑی مدنی مذاکرے کی مدنی مہک ہے ماشاءاللہ ماشاء نگرانی شعا بالخصوص مفتی صاحب کی بارگاہ میں اور دیگر جو اس وقت بہ مدنی چینل پہ براہ راست ہیں اللہ تعالیٰ ان کو مزید فرمائے تاثرمائی نگرانی شراء کی بارگاہ میں عرضی ہے کہ آپ کا جدول جو ہے وہ یونان کا نہیں ہے اس تو بہت زیادہ دل کو صدمہ ہوا ہے کہ کافی دفعہ آپ تشریف لائے ہیں میں لیکن یونان تشریف نہیں لائے تو اس وقت آپ کے منہ سے بھی نکل گیا یونان اور گریس تو کرم فرما دیں جزاک اللہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا جزاک اللہ یونان تو میں آیا ہوں کئی مرتبہ آیا ہوں جب آنا ہوا ہے تو چند ایک مرتبہ یونان بھی آیا ہوں دو سے زیادہ مرتبہ یونان میری حاضری ہوئی ہے مگر اس بار جدول میں شاید یونان کی گنجائش نہیں ہے یونان کے اسلام ان شاء اللہ اٹلی میں جمع ہو رہے ہیں مدبی مشورے ہیں تربیت اجتماع ہے تو انشاءاللہ وہاں بھی اگر اللہ نے چاہا تو زیارت کریں گے بہت بہت شکریہ آپ نے یاد کیا اللہ کو جیزا خیر فرمائیں جی کال لیں مدنی مذاکرے کے سلسلے میں مفتی صاحب سے عرضی ہے کہ آج مدنی مذاکرے میں یوم عاشورہ میں کچھ اعمال کرنے کے بارے میں شاید فرمایا گیا جیسا کہ غسل کرنا پانی پلانا مریض کی یادت کرنا وغیرہ کیا یہ صرف یوم عاشورہ کے دن کے اوقات میں ہی ہو سکتا ہے یا پھر نو محرم الحرام کا دن گزار کر مغرب کے بعد جب دس محرم الحرام کا آغاز ہو جائے تو کیا اس شب میں بھی امان کیے جائیں فصل کیا جائے تو اس کو فضیلت حاصل ہوگی براہ کرم جواب الشاد فرمائیے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ یہ امان جو ہے وہ بزرگوں کی کتابوں سے اور ان کے جو طریقے کار ہیں اس سے ماخوذ ہیں عربی زبان میں جب یوم کا لفظ بولا جاتا ہے تو دونوں طرح کے اس کے معنی آتے ہیں ایک تو پورے چوبیس گھنٹے یعنی مغرب سے لے کے دوسری مغرب تک اور بعض اوقات اس طرح کے جو یوم کے الفاظ بولے جاتے ہیں تو اس میں یہ صبح صادق کے بعد یا طلوع آفتاب کے بعد سے لے کے غروب آفتاب تک کا وقت مراد ہوتا ہے تو ہمارے یہاں جو روٹین چلتی ہوئی آئی ان چیزوں کی جو بزرگوں کو دیکھا بھی ہے تو سلسلہ چلتا ہوا آیا وہ یہی ہے کہ دن کے وقت میں یہ سارے کام کیے جاتے ہیں تو آشوریہ کے دن ہی یہ کام کیے جائیں اور چونکہ ویسے بھی جب آشورے کا دن ہوگا تو اس میں تو کسی طرح کا کوئی شک و شبہ ہے ہی نہیں کہ وہ آشورے کا دن ہے رات کے بارے میں ابھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ پتہ نہیں یہاں پر جو ہے وہ رات مراد ہے بھی یا نہیں ہے تو یہ امال دن کے اندر کیے جائیں کال چلائیے سر یہ تاریخ سر فرما رہے تھے کہ ہمارے جو ہے نام آپ رکھیں تو یہ قیامت کے دن نام سے پکارا جائے گا تو یہ نام میں نے اگر آپ جس طرح میری والدہ کا نام تھا تو وہ تو فوت ہو چکی ہے اس کے نام پہ اپنی بیٹی کا نام رکھ سکتا ہوں دیکھ رہے کہ والدہ کا نام کیا ہے نام تو معلوم نہیں کہ اس کے سن کر کہا جا سکے کہ نام رکھے نہ رکھے اگر نام اچھا ہے تو معلومات لے لیں نام رکھنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے یعنی اگر دادی اور پوتی کا نام ایک سا ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ہمارے اسلاف میں تو باپ بیٹے دادا پر نام ایک ہی ہوا کرتے تھے محمد علی را... علی علی محمد بن محمد بن محمد بزرگوں آ... نے لکھا ہے کہ ایک تھے بزرگ ان کے نو اصل... بزرگ آ... آ... آبا و اجداد تک نام محمد بن محمد بن محمد بن محمد, محمد تھا یہ ان کے نام اس طرح ہوا کرتے تھے کوئی نام دوسرا رکھنے یعنی بھائی کے بیٹے کا نہیں بھائی کے بیٹے کا بھی جو بیٹے کا ہے نا اس کا بھی نام تھا نہیں خاندان میں ہمارے کے ہے ابھی ابھی لاٮٔی اتنے ماشاء اللہ خاندان میں ہے تو نام کا بھی تو یہ مسئلہ ہو جاتا ہے نا پھر تو ابھی خاندان میں اگر کوئی ہے تو کیا ہوا اگر کوئی دوسرا بھی ہو جائے گا تو یہ آپ وہ نو تک ایک ہی نام چل رہا ہے تو یہاں کون گھر میں تو گھر میں تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تو دو بھائیوں کے جیسے نام ہو جائے یا بیٹیوں کے گیسے نام ہو جائے نہ باپ کا نام الگ ماں کا نام بھی الگ تو یو سب کے نام الگ الگ ہوں گے اور پھر بھائی کے بیٹے ہوں گے تو ان کے نام بھی دوسرے بھائی کے بیٹے یا بیٹیوں سے الگ ہوں گے سب کے نام الگ الگ ہوں گے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے لیکن ایک بر... برکت کی بات ہے کہ یہ نام محمد کی اپنی برکت ہے صلی اللہ تعالیس تو امیر سنت کا ماشاء ایک بڑا خوبصورت یہ انداز ہے اور مدنی مذاکرہ دیکھنے والوں کو اس کا اندازہ ہوگا کہ آپ نام محمد رکھتے ہیں عموماً نام آپ محمد رکھتے ہیں پکارنے کے لیے پھر کوئی اور نام اچھا وہ بھی نام بھی نسبت والا دیتے ہیں پکارنے والا بھی تو جیسے میں نے حسین کہا تو آپ نام محمد رکھیں گے پکارنے کے لیے پھر حسین اور پھر ہماری عقیدتوں کا جو ایک اور مرکز ہے رضا تو حسین رضا کر دیں گے حسن رضا کر دیں گے فضیل رضا کر دیں گے فیضان رضا کر دیں گے تو پھر رضا تو رضا ہے نا تو یہ ہوتا ہے تو اللہ کریم ہمیں بھی اس کی برکتیں ہے نصیف فرمائی اور یہ مدنی سوچیں تو حسین کے ساتھ یعنی محمد لگانے سے منا کی جی, جی اگر حسین بول رہے ہیں تو پھر اس کے ساتھ یوں نام رکھ سکتے ہیں محمد اور بلانے کے لیے حسین, حسین لیکن حسین چونکہ یہ چونکہ حسن بولتے ہیں خوبصورت کو हुँ. وہ بڑے تھے یہ چھوٹے تھے حسین تو حسین تصغیر ہے یعنی چھوٹے حسین تو اس عمد. وجہ سے یعنی حسین میں چھوٹے نہیں تھے عمر کے اعتبار سے چھوٹے تو اس لیے وہ امام اللہ سن فرماتے کہ مجھے پھر اس سے پہلے نام محمد لگانا مناسب نہیں لگتا. نام رکھ لیں نا محمد جی نام محمد پکارنے کے پکارنے کے لیے حسین رضا ماشاء اللہ جی کال چلائیں اچھا آپ مدنی مذاکرے کے لیے مدنی مذاکرے آج جی میں کافی سوال آتا لے لے میں یہ عرض کر رہا تھا کہ امامت کروانے کے حوالے سے ہمارا موضوع چلا تھا پھر امامت کے کورس کی بھی بات ہوئی اب دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ڈاکٹر میں بھی مدنی کام ہے تو شعبۂ تعلیم میں بھی مدنی کام ہے اور ظاہر ہے جو دعوت اسلامی کا مدنی ماحول کہیں بنتا ہے تو ایک ذہن بنتا ہے کہ نماز پڑھنی ہے نماز پڑھنی ہے تو اب نماز جماعت سے بھی پڑھنی ہے چلیں داڑھی شریف بھی رکھ لی ہو سکتا ہے کہ کچھ نماز کے جملہ معاملات بھی سیکھ لیتے ہو کیا ہی اچھا ہو کہ کچھ اس موضوع پر آپ کچھ مدنی پھول اشاعت فرمائیں کہ اگر کوئی ڈاکٹر ہے ڈاکٹر ہے کوئی شعبۂ تعلیم کا انجینئر ہے چارٹڈ اکاؤنٹنٹ ہے اور اس کو بھی موقع ملتا ہے امامت کرنے کا تو یہ ذہن کیوں نہ بنے کہ بھائی مجھے مسجد میں ہی جا کر امامت کروں گا تبھی کورس کرنی ہے یا یہ ذہن بنا لوں کہ یہ امامت کورس میں کر لوں تاکہ جب کبھی جہاں بھی مجھے امامت کا موقع ملے تو میں اس شرائط کو میں پورا کر لوں اور اس کا حق ادا کر دوں یہ میں چاہ رہا تھا کہ اس میں کچھ مدنی مل جائے یہ تو بات سمجھ میں کہ امامت کورس میں کئی ایسی مدنی پھول ملیں گے کیسی معلومات کی باتیں ملیں گا دیکھا جائے تو یہ تو ہر نمازی کے لیے بھی جب جیسے عام نمازی بھی امامت کورس کے لیے طرف آئے گا تو اس کو پتا چلے گا کہ کتنی بات ایسی جو میری نماز کے لیے بھی ضروری تھی امامت و بات کی بات ہے کیونکہ امام کی اپنی تو پہلے نماز ہے ہی نا پھر اس کو امامت کی اہلیت اور امامت کی جو صلاحیتیں اس کا بھی اس میں ہے تو یہ بات تو ہم دعوت اسلامی میں تو اس کو لے کر چل ہی رہے ہیں امامت کورس امامت کورس امامت کورس کیونکہ ایک مسلمان جو بادشاہ ہو اس کو اگر کہا جائے گا کہ نماز پڑھا لیں تو میں تو عموماً عرض کرتا ہوں کہ عام طور پر اسلامی بھائی مسئلے پر کھڑے ہو جاتے ہیں آ جاتے ہیں یعنی کہ امامت کی جگہ پر کھڑے ہو جاتے ہیں تو اس کو کیسے پتا چلا کہ وہ امامت کا اہل ہے اس کو کس مطلب کہ کی اس کو اس کو کیسے ادراک ہو گیا ایک سوال تو مفتی صاحب ایک عرصے سے سوال ذہن میں مدری مشورے وغیرہ ہم, ہم یہ کرتے ہیں اس کو ادراک کیسے ہو اس کو پتا کیسے چلا کہ میں امامت کا اہل ہوں اور میں امامت کے اس پہ کھڑا ہو گیا اور میں نے نماز پڑھا دی یہ کیسے پتہ چلا یعنی کس سے تصدیق لی ہے اس نے کہ اس کے پیچھے سے کیسے مطلب کہ وہ امامت ایسے کیسے شخص نے نماز پڑھ لی کہ اس نے پھر اس کے پیچھے نماز پڑھی بھی اور اس نے اس کی نماز کو درست بھی کہا ہو لیکن ایک جرنلی طور پر ہے کہ وہ خیرات کے حوالے سے مسائل کے حوالے سے تو کہاں سے ہمارے پاس یہ ویریفیکیشن اور تصدیق ہے کہ ہاں آپ نماز پڑھا سکتے ہیں مسئلہ اس پہ ہے کچھ یعنی اس کے لیے کسی سے باقاعدہ تو سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی البتہ جو شرائط ہیں امامت کی جیسے اب واقعی اس نے تلاوت اس نے جو سیکھنے کا طریقہ کار ہوتا ہے اس کے مطابق سیکھی ہوئی ہے اس نے تلفظ مخارج وغیرہ ٹھیک کیے ہوئے ہیں نماز کے مسائل اس نے سیکھے ہوئے ہیں کہ جن سے نماز فاسد نہیں ہوتی امامت کر رہا ہے تو امامت کے مسائل اس نے پڑھے ہوئے ہیں کہ کیا کیا ضروری ہے اس کے لیے تو اگر واقعی اس نے جیسے درس نظامی میں اس نے پڑھا ہوا ہے باقاعدہ ٹیسٹ نہیں دیا لیکن قرآن پاک اچھا پڑا ہوا ہے اسی طرح مسائل اچھی طریقے سے پڑھے ہوئے تو یہ چیزیں تو ضروری ہیں کہ اس کو یہ چیزیں آتی ہوں اب ظاہر ہے کہ اس کے لیے کوئی نہ کوئی تو پیچھے ہوگا کہ جس کو اس نے تلاوت سنائی ہوگی یا مسائل کسی سے اس نے سیکھے ہوں گے جی ہوں تو خود ہی فیصلہ کر لیں غور کرنا چاہیے اس پر غور کرنا چاہیے اور یہ یہاں پر یہ جو امامت کورس کے حوالے سے آن لائن منسوخ مدینہ کی جو آن لائن سروس ہے الحمدللہ اس میں ایک امامت کورس کا بھی سلسلہ ہوتا ہے تو جو ہمارے ایسے سیکٹر سے تعلق رکھتے ہیں کہ جو فل فلیش اتنا ٹائم نہیں دے پاتے تو وہ بہرحال رابطہ کریں کوئی نہ کوئی ذریعہ بن جائے اور اس کی اہلیت ہمارے اندر جو ہے وہ ضرور ہونی چاہیے تاکہ ہم جب کبھی یہ موقع ملے تو اس کی برکتیں پا سکیں کال لے لیجیے یہ میں نے بھائی جان سے بڑے محترم ہے بڑے پیار ہے مجھے ان سے اور میں پہلی دفعہ کال کر رہا ہوں مجھے ان سے یہ پوچھنا ہے کہ یہ محرم اللہ کی برکت سے گناہ گار ہے ہم بہت زیادہ اللہ سے توبہ کس طرح کروائے یعنی کہ میں توبہ کس طرح میری توبہ کس طرح قبول ہوگی یہ میں نے صرف بھائی سے پوچھنا ہے کہ توبہ کرنا چاہتا ہوں اور بہت اللہ سے مجھے ڈر لگا ہوا ہے اور یہ مجھے صرف بتا دیں کہ اللہ سے توبہ میں کس طرح کروں اور کون سے انداز میں کروں جیسے میرے اللہ تعالیٰ توبہ قبول کر لے یہ انہوں نے جو کام ضروری ہے مجھے, مجھے, مجھے کہا میں بھی یہ سوچ رہا تھا پتہ نہیں کس کو کہا ہے نام تو تھا توبہ کی شرائط ہیں کہ توبہ میں سب سے پہلے تو حدیث پاک میں توبتن فرمایا کہ جو ندامت ہے وہ توبہ ہے یعنی نادم ہونا ضروری ہے کہ احساس ہو اس بات کا کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرنے والے کام یا کام کیے ہیں تو یہ توبہ میں ندامت سب سے پہلے ہونا یہ ضروری ہے اور اسی طرح دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اقرار کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کرے کہ مجھ سے یہ گناہ سرزد ہوا ہے اور تیسری بڑی چیز اس میں یہ ہے کہ آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کہ جو بھی گناہ کر رہے ہیں تو اس میں آپ اس بات کی پکی نیت کریں کہ آئندہ نہیں کریں گے کیونکہ آئندہ اگر گناہ کرنے کی نیت ہو تو پھر وہ توبہ بھی نہیں بلکہ حدیث پاک میں یہ ارشاد فرمایا کہ جو اپنے گناہ پہ قائم رہ کے توبہ کرتا ہے وہ اللہ تبارک سل... اللہ تبارک و سے چھٹا مسخری کرنے والا ہے تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ ہو اور اگر وہ گنا ایسا ہے کہ جس کا اضارہ بھی ہونا ضروری ہے جیسے حقوق العباد سے تعلق ہے تو اگر کسی کے پیسے دبائے ہیں حق دبایا ہوا ہے تو حق واپس کرنا بھی ضروری اس سے معافی مانگنا بھی ضروری ہے حقوق اللہ ہیں جسے نماز چھوڑی ہوئی ہے زکوٰۃ نہیں دی پچھلی روزے چھوڑے ہوئے ہیں تو ان پر توبہ کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ ان کی ادائیگی بھی کریں قزا پڑے نماز کی زکاتے جتنے سال کی رہ گئی ہیں ان کی ادائیگی کریں رمضان کے روزے جتنے چھوٹ گئے ہیں ان کی ادائیگی کریں یہ سارے معاملات ضروری ہیں اور دوسری بات یہ کہ بہت عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ ہم گناہ ہم سے ہو جاتا ہے بار بار چھوڑتے ہیں توبہ کرتے ہیں پھر گنا ہو جاتا ہے تو اس میں ایک بڑا انداز ہی ہوتا ہے کہ جس ذریعے سے گنا ہو رہے ہوتے ہیں اس کو دور نہیں کرتے جس سبب سے گنا ہو رہے ہیں اس کو دور نہیں کرتے اگر کوئی بھی ایسی بات ہے کہ جس کی وجہ سے آپ گناہ کر رہے ہیں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ آلہ یہ چیز اس کو آپ استعمال کر رہے ہیں نیٹ یوز کر رہے ہیں جس کی وجہ سے آپ گناہوں کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں تو پھر یہ ضروری ہے کہ آپ اپنے آپ سے اس ذریعے کو اس سبب کو دور کریں گے ورنہ پھر اس توبہ پہ قائم رہنا یہ آپ کے لیے بہت مشکل ہوگا اس بات کو بھی پیش نظر رکھیں اور اپنے گناہوں پہ سچی ندامت کا اظہار کریں اللہ کے میں اور آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کریں آپ نے پہلی بار کال کی ہے میں آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی میں آپ کو دعوت پیش کرتا ہوں کہ مدری ماحول کی طرف آئیں ماشاء اللہ یہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول مدنی چینل یہ گناہ سے بچانے والا ایک بہترین ذریعہ ہے اور الحمد اس کے ذریعے نیکیوں کی توفیق بھی ملتی ہے صلی الحبیب صلی اللہ تعالی ان محمد انشاءاللہ کل مدنی مذاکرے کی مدنی مہک کے ساتھ اچھا ایک قول لے لیتے ہیں ایک قول میں انڈیا کے صوبہ چھتیس سے محمد اقبال بول رہا ہوں مفتی صاحب کی بارگاہ میں ایک سوال ہے کہ دس محرم الحرام کو کھچڑا بنانے کا ایک رواج ہے آپ یہ بتائیں کہ شریعت میں اس کا کیا حکم ہے اور دوسری بات ارض یہ ہے کہ میری وائف کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور وہ بزید ہے کہ میں کھچڑا بناؤں گی بناؤں گی حالانکہ ڈاکٹرنی نے اسے ریسٹ کے لیے کہا ہے اور جب میں نے سمجھایا کہ کچھ بھی فاتح کرا لو طبیعت تمہاری ناساز ہے تو وہ بزد ہو گئی کہ جان جائے تو جائے لیکن ان حسین کے نام کا کھچڑا بنا کے بانٹیں گے رہنما فرمائے کیا کرنا چاہیے اس پچھلے کہ وہ مدنی والوں کی باتوں کو زیادہ دل سے مانتی ہے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ اگر آج کا مدنی مذاکرہ توجہ سے سنا ہوگا تو اس میں بڑی تفصیل کے ساتھ امیر علیہ سنت نے ایک کھچڑی کے حوالے سے پرشاد فرمائے کہ طریقہ حضرت نو علیہ السلام پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے رفقا کو جنہوں نے تدفین کی انہوں ان کا طریقہ کار پھر مفتی مدع نعیمی رحمۃ اللہ لکھا کہ اس میں برکتیں ہیں تو لیکن زیادہ سے زیادہ حد میں حد میں اس کو جو کہیں گے وہ مستحب عمل کہیں گے کہ اگر کوئی کرے گا تو اس کے لیے باعث ثواب ہے اچھا ہے تو جو اسلامی بہن ہیں وہ اس طرح پکانا چاہتی ہیں تو یہ اچھی بات ہے کہ وہ دس محرم کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰوں کی نیاز کے لیے پکانا چاہیں لیکن چونکہ ایک مستحب عمل ہے طبیعت خراب ہے اور بچوں کے ابو کی طرف سے بھی یہ کہنا ہے تو پھر ان کو بات ماننی چاہیے کہ کیونکہ ایک تو ضروری نہیں ہے یہ بنانا ہمارے نزدیک فرض واجب نہیں ہے بنانا کوئی ضروری بھی نہیں ہے تو ان کی دل جوئی کے لیے ان کی بات کو مانتے ہوئے اور ماننا بھی ضروری ہوگا یہاں پر ان کی بات کو کہ طبیعت خراب ہے واقعی وہ شفقت و محبت کی وجہ سے کہہ رہے ہیں تو پھر ان کی بات کو مانیں اور ان کی بات کو مانتے ہوئے کسی اور چیز کی نیاز کر لیں کہ جس میں تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے نیاز ضرور کریں نیاز ضرور کریں نیاز ضرور کریں, نیاز ضرور کریں ان شاء اللہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا اور جذبہ ہے مطلب ان کے بچوں کی امی کے جذبے کو سن کر خوشی ہوئی کہ امام حسین ردی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیاز سے جو ان کو محبت اور ان کا جو جذبہ تھا وہ جذبہ خوشی ہوئی لیکن جو ایک شریعت کا اور جو بھی ان ماشاءاللہ مفتی صاحب نے جو بیان کیا یہ باتیں بھی اپنی جگہ پر ست کرو مارا بات ہو ان شاء اللہ دونوں طرف ثواب ملے گا جذبے کا بھی سواب ملے گا بات ماننے کا بھی سواب ملے گا نیاز کا بھی سواب ملے گا اور اللہ تعالیٰ آپ کی بیماری بھی دور فرمائے اور آپ کو اس بیماری پر صبر بھی عطا فرمائے آمین بھی نبی جی امین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلیہ وسلم ہم انشاءاللہ اللہ مدری مذاکر کے مدنی مہک کے سلسلے کے ساتھ کل پھر حاضری دیں گے اللہ کریم ہم سب کو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے تمام رفقا جو میدان کربلا میں تھے جو شہید ہوئے اور جو آپ کے ساتھی تھے اللہ قریب ان سب کی برکتوں سے ہم کو ہمارا مال فرمائے آمین بجاہین نبی جی نمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی ابھی تک ہمارے پاس وہ سوالات کے جوابات کیا پیپر آیا نہیں آج نہیں آ سکے گا انشاءاللہ کل اعلان کر دیں گے ٹھیک صلی اللہ تعالیٰ علی